مدنی چینل کے ناظرین الحمد سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم آقا و مولا امام اہل سنت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت کے مرشید گرامی کے بارے میں اور امام اہل سنت کا بیعت ہونے کا تذکرہ اور بعد میں آپ کا مرشید گرامی سے کیسا تعلق رہا ان کے اولاد سے کیسا تعلق رہا اس حوالے سے ہم کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے یاد رہے کہ کسی بھی پیر کا جو ہاتھ پکڑا جاتا ہے بیعت جو کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد اپنے باطن کو سوارنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک دامن سے اس لیے منسلک کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری شرعی طور پر رہنمائی کرتے رہیں طریقت کے اعتبار سے کہ ہم دین متین پر اچھی طریقے سے عمل کر سکیں اس لیے ان کے دامن کو ہم تھامتے ہیں تو مرشد کا لغوی معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہے رہنمائی دینے والا ہے اس لیے جو پیر ہے جس کو پیر بنایا جا رہا ہے جس سے بیعت کی جا رہی ہے ویسے بیعت کا ثبوت الحمد للہ ازل قرآن و حدیث سے موجود ہے جس کا کافی و شافی بیان امام اہل سنت کے اپنے فتحوں میں بھی ہے اسی طرح شاہ عبد العزیز محدید دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علی نے بھی اس کو بیان کیا ہے اس کے فوائد بھی ذکر کیے ہیں ہمارا یہ مقصد بنیادی اعتبار سے جو بیعت کے کچھ فائدے ہیں وہ بیان کرنا ہے جو بنیادی اعتبار سے فائدہ ہے بیعت کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس سے بندہ راہ راست پر رہتا ہے اس کو ایک سہارا ملتا ہے ایک پیچھے سے بیک ہوتی ہے کہ جو اس کو مضبوط رکھتی ہے اور راہ راست سے اس کو ہٹنے نہیں دیتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے تو بیعت کرنے کا چونکہ بنیادی مقصد اپنے باطن کو سوارنا ہوتا ہے شریعت متحرہ کے معاملات پر قائم و دائم رہنا ہوتا ہے تو اس لیے پیر کے لیے کچھ شرائط علماء نے ذکر کی ہیں کہ آپ بیعت کس سے ہو سکتے ہیں جس کی بیعت کریں گے اس کے اندر کیا کیا اوساف پائے جانے چاہیے اس کو علماء نے ذکر کیا سبع شنابل کے اندر میر عبد الواحب بل رحمتہ اللہ تعالی عی نے ذکر کیا کہ اس کی چار شرطیں ہیں اور اسی کو امام اہل سنت نے بھی فتح رضویہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر علماء اہل سنت نے ذکر کیا کہ سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ پیر سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کا اپنا عقیدہ درست ہو جبھی وہ اپنے مریدوں کے عقیدے کو درست رکھ سکے گا دوسرا یہ کہ وہ فاسق کے نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے جب وہ گناہ کرے گا تو پھر کہاں سے اپنے مریدوں کو وہ رہنمائی دے سکے گا ان کو سیدھی راہ پر کہاں چلا سکے گا جب وہ خود اللہ تبارک و طلع کی نافرمانی کرنے والا ہوگا تیسرا یہ کہ اتنا علم دین رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل وہ کتابوں سے نکال سکتا ہو محتاج نہ ہو اس حوالے سے تو ضروری ضروری جو علم ہے وہ اس کو آتا ہو تاکہ وہ اپنے مریدوں کی بھی اس حوالے سے رہنمائی کر سکے چوتھا یہ کہ اس کا جو سلسلہ بیعت کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تک متصل ہو تاکہ جو اس سے بیعت ہو رہا ہے اس کا سلسلہ بیعت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تک متصل ہو جائے لہذا جب بھی کسی کو پیر بنائیں گے کسی سے بیعت کریں گے تو یہ چار چیزیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے امام اہل سنت نے مقال الرفا کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے فطاور رضویہ کی کسی جلد کے اندر ایک رسالہ ہے جس میں آپ نے شریعت و طریقت کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے علماء کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کیا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ تریقت یہ شریعت کے تابے ہے یعنی طریقت وہی معتبر ہے کہ جو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو کیونکہ شریعت ایک سمندر ہے طریقت اس کی ایک نہر ہے اس کا ایک دریا ہے کوئی مسئلہ بھی طریقت کا شریعت سے ٹکراتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا اگر وہ ٹکراتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طریقت ہے ہی نہیں طریقت ہوتی ہی شریعت متحرہ کے تابع ہے اس کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ جس پر بندہ عمل کرتا ہے تو لہٰذا شریعت اور طریقت یہ آپس میں متضاد نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو طریقت کے راستے پر چل رہا ہو کسی سس نے بےعد کی ہو اور وہ شریعت متحرہ کی خلاف کرنا شروع کرے تو اس کی بےعد درست ہو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کوئی پیر کوئی مرشد جو شرائط کے مطابق مرشد ہوں گے وہ شریعت مطالعہ کے خلاف کبھی حکم نہیں دیں گے اور طریقت کبھی بھی ایسی نہیں ہوگی کہ شریعت مطالعہ کے خلاف چلنے پر مجبور کرے جدید بغدادی رحمۃ اللہ تلع کا قول بڑا مشہور ہے کہ جیسا ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نعوذ باللہ شریعت کی ضرورت نہیں حالانکہ یہ میں کفر ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے شریعت مطالعہ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو کفر قرار دیئے گی کہ شریعت ہر ایک محتاج ہے تو بعض لوگ جو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ہمیں ان زہری اعمال کی حاجت نہیں ہے تو جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ لڑے سے جب یہ کہا گیا کہ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ صحیح کہتے ہیں وہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں لیکن پہنچے ہوئے کہاں ہیں وہ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں یعنی آپ پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن غلط جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں جو پہنچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک ہوتا ہے وہ شریعت متحرہ کے بغیر کبھی بھی نہیں سکتا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حالات ہم پیچھے سن کے آ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر علم آپ کو عطا فرمایا تھا بچپن سے ہی آپ علم کے اندر کتنا رسوخ اور کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے پھر اس کے بعد چودہ سال کے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے تمام علوم سے آپ فراغت حاصل کر چکے تھے آ, آٹھ سال کی عمر کے اندر آپ نے عربی کتاب کے اوپر حاشیا لکھ دیا تھا یعنی علم کے ایک سمندر تھے جب آپ کی عمر مبارک بائیس سال ہوئی تو پھر آپ نے بیعت کی سید اعلی رسول بحروی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر اس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کسی غم کے اندر روتے روتے سو گیا کوئی بات ہوگی تو روتے روتے سو گیا تو خواب کے اندر دیکھا کہ دادا جان یہ تشریف لے کر آئے ہیں اور انہوں نے سندوق چیز میرے حوالے کی اور یہ کہا کہ ان قریب ایک ایسا شخص آئے گا تمہارے پاس کہ جو تمہارے درد دل کی دوا کرے گا یعنی تمہیں جو غم ہے پہنچا ہوا وہ تمہارے درد دل کی دوا کر دے گا آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی دوسرے ہی روز تاج الفحول محب رسول حضرت مولانا شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی تشریف لے کر آئے اور وہ اپنے ساتھ امام اہل سنت کو بھی اور امام اہل سنت کے والد گرامی کو بھی ماریرا متحرہ لے گئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت سید علیہ رسول ماریوی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر بے کی جب امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی مریرا شریف پہنچے تو اسٹیشن پر پہنچتے ہی امام اہل سنت کے کلمات یہ تھے کہ شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے یعنی جن سے جا کے آپ نے بیعت کرنی ہے حضرت مولانا آل رسول مارروی رحمت اللہ علیہ جن کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی ان کے بارے میں امام اہل سنت نے ابھی سے ان اسٹیشن پر پہنچتے ہی یہ کہا کہ مجھے شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے ان تک پہنچے نہیں ہیں لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے ہی امام اہل سنت نے ان کی خوشبو کو محسوس کر لیا تھا سیدنا آلیہ رسول مارروی رحمۃ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے آپ عالم دین بھی تھے آپ نے اپنے تایا جان حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ سے علوم بھی حاصل کیے تھے اور ان سے آپ نے طریقت کے علوم حاصل کیے تھے معرفت حاصل کی تھی بہت بڑے عالمِ دین بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے وری بھی تھے انتہائی آجیزی ان کے ساری والے بزرگ تھے بہت ہی زیادہ سخاوت کرنے والے شخص تھے کوئی آپ کے دربار میں کیسا ہی آ جاتا آپ اس کو نوازا کرتے تھے حتیہ کہ بعض بناوٹی آ کر آپ سے طرح طرح کی چیزیں لے جائے کرتے تھے لیکن آپ رحمت اللہ تعالی کے دربار سے ہر ایک کو عطا ہی کیا جاتا تھا کئی کشف و کرامات آپ رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر منقول ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو کرامات سے بھی نوازا تھا تو یہ سیدنا علیہ رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام اہل سنت کے شیخ امام اہل سنت کے پیر و مرشید اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ پیر بھی اتنا کامل پیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا وری پھر عالم اور جب مرید ہونے کے لیے آیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وری ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑا عالم ہے تو امام اہل سنت کو اپنے پیر گھرانے سے جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے بیعت کی ہوگی تو اس کے بعد امام اہل سنت کیسے چمکے ہوں گے اور امام اہل سنت کے اندر کیسی اور روحانیت پیدا ہوگی یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تبارک کو بتانا اس کے بعد پر مزید کتنے انعامات فرمائے ہوں گے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ماریرا مطرہ پہنچے یہ بستی ہے ہندوستان کے اندر بریل شریف سے قریب ہی ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر ماریرا کے بزرگ رہا کرتے تھے اور انہی کا سلسلہ آج بھی چلتا ہوا آ رہا ہے ان سے جو بیعت ہوتے ہیں وہ برکاتی بھی کہلاتے ہیں وہ مہروی بھی کہلاتے ہیں تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی اسی مقام پہ جا کے آپ نے اپنے پیر و مرشد سے بیعت کی تھی جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے کہ بیعت کا جو معاملہ پیش آیا تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی جب دربار میں پہنچے تو حضرت سیدنا تاجدار ماہرا مولانا سید شاہ علی رسول مہاروی رحمۃ اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہی فرمایا آئیے ہم تو کئی روز سے انتظار کر رہے ہیں یعنی امام اہل سنت کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی فرمایا کہ آئیے ہم تو کئی روز سے انتظار کر رہے ہیں پھر بیعت فرمایا اور اسی وقت تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرما دی اور آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی اور بہت سارے عطیات جو ایک عرصہ دراز سے چلتے ہوئے آ رہے تھے وہ سب کے سب آپ رحمت اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو عطا فرمائے اب اتنی ساری عطائیں یہ ایک ساتھ ہوئی حالانکہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے وہ اس طرح خلافت نہیں دیا کرتے تھے وہ بڑی عبادت کروائے کرتے تھے ریاضت کروائے کرتے تھے پھر اس کے بعد کسی کو دیکھتے کہ وہ خلافت کے قابل ہے تو پھر اس کو خلافت دیا کرتے تھے تو وہاں پر جو حاضرین موجود تھے ان کو بڑا تعجب ہوا تو سید ابوالحسین احمد نوری رحمتہ اللہ تعالی یہ بھی وہاں پر موجود تھے جو سید آل رسول مارلوی رحمۃ اللہ تعالی کے پوتے اور انہی کے جانشین بھی ہیں انہوں نے اپنے جد اندر سے عرض کیا کہ حضور بائیس سال کے اس نوجوان پر یہ کرم کیوں ہوا جبکہ حضور کے یہاں کی خلافت و اجازت اتنی عام نہیں یعنی آرام سے ملتی نہیں برسوں مہینوں آپ چلے ریاضتیں کراتے ہیں جو کی روٹی کھلوا کر منزیرے طے کراتے ہیں پھر اگر اس قابل پاتے ہیں تب جا کے ایک یا دو سلسلے کی اجازت و خلافت عطا فرماتے ہیں اور یہاں آپ تمام کے تمام سلاسل کی اجازت یہ آئے ہیں اور فورن دے دی اب آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا آل رسول ماردوی رحمت اللہ علی تعالی علیہ انہوں نے کیا بیان کیا اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوری میاں رحمت اللہ تعالی سید الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی خود بھی بہت بڑے اللہ تبارک و تعالی کے وری تھے امام اہل سنت کا جو قصیدہ نور ہے اس کے آخر میں ان کی طرف بھی اشارہ ہے اور بہت سارے ان کے فضائل و کمالات جو امام اہل سنت نے اپنے فتح رضویہ کے اندر بھی ذکر کیے ہیں حالات ان کے کافی سارے ذکر کیے ہیں تو انہوں نے حضرت نوری میاں رحمتہ اللہ تعالی نے یہ جو سوال کیا تھا یہ دیکھ لیا تھا کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے اور کوئی بہت بڑی ہستی ہے کہ جس کو جد امجد نے اتنی جلدی تمام کی تمام خلافتیں دے دی ہیں اور آپ کو تمام سلاسل کے اندر اجازت دے دی ہیں تو آپ نے دریافت کرنے کے لیے کہ تمام لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تعجب کر رہے ہیں ان کا تعجب دور ہو جائے کہ جد امجد نے اس طریقے سے امام اہل سنت کو جو خلافتیں دے دی ہیں اجازتیں دے دی ہیں ایسے ہی نہیں ہے لہذا جب آپ نے پوچھا تو سید علیہ رسول ماردوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں۔ احمد رضا کو کیا جانو یہ فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا میں منتظر تھا کہ اگر قیامت کے دن رب العزت جل نے ارشاد فرمایا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا تو میں کیا جواب دوں گا یعنی آج تک تو میں منتظر تھا کہ میں جواب کیا دوں گا الحمد للہ آج وہ فکر دور ہو گئی مجھ سے رب کا پوچھے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا تو میں مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تراری کو پیش کر دوں گا یہ امام اہل سنت کا ابھی پوچھے ہیں اپنے پیر و مرشید کے دربار کے اندر اور ان کے دربار میں امام اہل سنت کا یہ مقام و مرتبہ تھا صحیح فرمایا بعض علماء نے یہ تو ابتدا تھی پھر انتہا کا عالم کیا ہوگا امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیر صاحب کا اپنے پیر صاحب کے گھرانے کا خود جس علاقے میں پیر صاحب رہتے تھے اس کا انتہا درجے کا ادب و احترام کیا کرتے تھے امام اہل سنت جب ماریرا متحرہ پہنچتے تو آپ اسٹیشن سے ہی ننگے پیر ماریرا متحرہ کے اندر داخل ہوتے اور ننگے پیر اپنے پیر و مرشید کے دربار میں جایا کرتے تھے چپل وہاں پر آپ نہیں پینا کرتے تھے اتنا ادب و احترام اس علاقے کا آپ کیا کرتے تھے اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلتا کہ آپ کے کوئی شہزادے آپ کے گھر سے کوئی فرد آپ کے علاقے کے اندر آ رہے ہیں تو امام اہل سنت خود اسٹیشن پہ جاتے ان کا استقبال کرتے اور ان کے ادب و احترام کے اندر پوری کوشش کیا کرتے تھے اسی طرح اگر کوئی بیغام لے کر بھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں ماررا متحرہ سے آتا تو امام اہل سنت اس کے تمام کے تمام انتظامات خود کیا کرتے تھے دسترخوان تک اٹھا کر اس کے لیے خود لے جا کرتے تھے کہ یہ میرے پیر صاحب کے گھر سے آیا ہے ان کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے پیر و مرشید کا ادب و احترام کرتے تھے تو پیر و مرشید رحمت اللہ تعالیٰ کی بھی آپ کے اوپر حد درجہ نظر تھی ایک تو آپ نے یہ سن لیا کہ آتے ہی امام اہل سنت کو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے والد گرامی کو بھی ان کے پیر صاحب نے تمام کی تمام اجازتیں اور خلافتیں عطا فرمائی تھیں اسی طرح اور بہت سارے معاملات ایسے پیش آئے کہ جس سے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امام اہل سنت کے اوپر کیسی چشم کرم تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ رحمتہ اللہ تعالی امام اہل سنت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میری اور میرے مشائق کی تمام تصانیف متبا یعنی چھپی ہوئی ہو یا غیر متبوا ہو جو اب تک نہیں چھپکی جب تک مولانا احمد رزاق کو نہ دکھا دی جائے ان کو چھاپا نہ جائے شاید نہ کیا جائے جس کو یہ بتائیں کہ چھپے وہی چھاپی جائے جس کو منع کریں وہ ہرگز نہ چھاپی جائے جو عبارت یہ بڑھا دیں وہ میری اور میرے مشائق کی جانب سے بڑی ہوئی سمجھی جائے اور جس عبارت کو یہ کاٹ دیں وہ کٹی ہوئی سمجھی جائے پھر آپ فرماتے ہیں کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اختیارات ان کو عطا ہوئے ہیں حضرت نوری میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلی حضرت امام اہل سنت کے چہرہ مبارکہ پر نظر ڈالی تو برجستہ فرمانے لگے کہ واللہ یہ چشم و چراغ خاندان برکات ہیں یعنی اپنے پیر صاحب کے خاندان کے بھی یہ چشم و چراغ ہیں ان سے ان کے پیر صاحب کے خاندان کی بھی بڑی نیک نامی ہوگی تو امام اہل سنت رسمت اللہ تلا اڑے کے پیر صاحب آپ کے اوپر اتنی شفقت اور محبت فرمائے کرتے تھے اور امام اہل سنت رسمت اللہ تلا اڑے بھی اپنے پیر صاحب کے رنگ کے اندر پورے پورے رنگے ہوئے تھے علما ارشاد فرماتے ہیں امام اہل سنت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڈے اپنے پیر صاحب کا اس قدر احترام کرتے اور ان کے طریقے کار پر اتنا چلا کرتے تھے کہ اگر ایک دروازے سے سیدنا الع رسول مارروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار تشریف لے کر آئے اور ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی تشریف لے کر آئے تو دونوں کے انداز رنگ ڈھنگ میں فقط اتنا فرق تھا کہ امام اہل سنت کے بال سیاہ تھے اور آپ کے پیر و مرشید کے جو بال تھے وہ سفید تھے یعنی بالکل انداز ہر چیز امام اہل سنت کے اپنے پیر صاحب سے ملتی ہوئی تھی تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی اپنا ہر انداز اپنے پیر صاحب کے مطابق کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا ہر طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہوتا تھا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے کچھ مختصر سے معاملات تھے جو آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کس طرح بیعت ہوئے اور بیعت ہونے کے بعد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کو اس کی کس قدر برکتیں حاصل ہوئیں اور ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت کے جو شیوخ ہیں اور آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں بھی آپ کے پیر و مرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پیر صاحب سے تصوف کا علم حاصل کیا کئی سبق اپنے پیر صاحب سے تصوف کے پڑھے اور ان سے تصوف کی عملی تعلیم تھی وہ بھی آپ نے حاصل کی کہ عمل کس طریقے سے تصور کے اوپر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت کے صدقے میں ماررا متحرہ کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے اور امام اہل سنت کے صدقے میں ہم سب کو بھی اپنے پیر و مرشید کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے طریقے کار پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم